یہ ہے اللہ کے دشمنوہے کا بدلہ اگ اس میں انہین ہمیشہ رہنا ہے سزا کی کہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے